سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوال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 خُش عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ مُحْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن دراوے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 وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرٍ پس ہم نے زور کے سے آسمان کے دہانے کھول دیئے اور زمین میں چشمیں جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ قوم عاد نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا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 سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوكَ حَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ اور ہم نے قران کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے کذبت قوم لوط بن نذر اننا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم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 قُشتَنَا فَتَمَا رَووبِ النُذُرْ وَلَ قَدرَ وَدُهُ عَن ضَيْفِه فَطَمَسن أَعيُونَهُم فَذوقُ عَذاابِي وَنُذُرْ وَلَقَد صَبَّحَهُم بُكْرَةَ عَذَابُم مُسَْقِل فَذوقُ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 تو اب میرے عذاب اور ڈراؤوں کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ اور قوم فیرون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے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 گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہے اس روز منہ کے بل دوزخ میں گسیٹے جائیں گے کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو ان شی ان